قربانی کرنے سے پہلے ذلحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی جب تک نہیں ہو جاتی حجامت بنانا کیسا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جس پر قربانی نہیں تو اس کے لیے تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں وہ تو آزاد حجامت سے متعلق اس پر کوئی حق نہیں ہے اور جس پر قربانی ہے اب واجب ہو اور وہ کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ واجب نہیں ہے نہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ پہلی زرحجہ سے لے کر قربانی تک بال ناخن وغیرہ کسی قسم کی حدامت یہ نہ بنانا بہتر ہے خواب ہے مستحب ہے بہتر ہے اگر بنا لے گا تو کوئی گناہ نہیں سنت چاہے وہ اقدا بھی نہیں صرف بہتر ہے افضل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن میں رہے کہ جن بالوں کا زائل کرنا واجب ہے شرح ان پر اگر چالیس دن گزر گئے تو بہت سخت گناہ ہوتا ہے ابلاً تو ہفتے میں ایک بار صفائی کرنا لازم نہیں تو چلیے دو ہفتے تین مہینہ گزر گیا کسی کا غفلت میں زیادہ سے زیادہ چالیس دن پہلے کبھی کبھی یہ مسئلہ بہت اہمیت سے بتاتا رہا ہوں کہ اس میں لوگوں سے بڑی غفلت ظاہری صفائی پر تو بہت زور دیتے ہیں ظاہری صفائی جو لوگوں کی نظر میں صفائی ہو بار بار استری ہوتی رہے استری ہوتی رہے کپڑے چمکتے رہے چہرہ دمکتا رہے پھاوڑا چہرے پر چلتا رہے بس وہ ظاہری صفائی کی طرف. وہ تو بار بار ہو اور اندر کی اندر کے جو بال ہے وہ سا... جو ہیں وہ سانس پھرتے رہیں کھٹمل پھرتے رہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ چالیس دن ہرگز نہ گزرنے نہیں پائے اگر چالیس دن گزر گئے تو بہت سخت گناہ گنا ہوگا ناخن ناپ کے نیچے کے بال لبیں لبوں کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھ کر نچلے لب پر نہ آنے پائیں لبوں کے کاٹنے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی گہری کاٹی جائیں کہ کینچی جتنی گہری جا سکے اس طرح سے بلیڈ سے نہیں اگر کر لیا اس طرح سے بلیڈ سے تو جائز تو ہے مگر مستحب طریقہ افضل طریقہ ٹینکی سے کاٹیں اور اتنی گہری رہ کر کاٹیں کہ جتنی گہری سے گہری ٹینکی جا سکے یہ تو ہے مصنوع مستحب افضل طریقہ مگر وہ بال بڑھ کر لب کے کنارے پر آ جائیں یہ حرام ناجائز ہے کنارے کا لب کنارے کا کھلا رکھنا یہ واجب ہے ضروری ہے تو اس میں تو چلیے ایک مویار یہ بھی آ گیا باقی دوسری چیزوں میں جہاں کے جیسے ناخن یا بال وغیرہ اتارنا جو شریعت نے رکن دیا ہے تو چالیس دن کی دیر کرنا گناہ ہے گناہ کبیرہ بڑا گناہ بہت بڑا گناہ اس لیے میں نے بتایا کہ اگر غفلت سے ذلحجہ کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے ایک مہینہ گزر چکا تھا کسی ہوشیار آدمی پر ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ اس نے صفائی نہیں کی صفائی پسند حضرات پر اب کسی نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ آپ کو قربانی کرنا ہے تو آپ صفائی نہ کریں دس دن اور گزار دیا اور اگر قربانیوں سے گیارہویں بارہویں کو کرنا تو اکتالیس بیالیس دن ہو جائیں گے یہ ثواب لیتے لیتے گناہ کا مرتکب ہوگا یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کرنا ہو تو ہے جسے قربانی نہیں کرنا اس کے لیے کچھ نہیں ہے دوسری یہ کہ مستحب ہے کوئی فرض واجب سننا کے معقدہ نہیں بال نہ بنانا مستحب ہے تیسری بات کہ اس شرط سے کہ چالیس دن نہ گزر گئے ہوں اگر حجامت پر چالیس دن گزر چکے ہیں تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی زیادہ کرنا گناہ ہے تو ثواب لیتے لیتے کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس سے ایک سبق حاصل کریں دس دن تک حجامت نہ بنانا انہی شرائط سے جو میں نے بتا دی وہ مستحب ہے تو اس سے ایک فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو روزانہ ڈاڑی مٹانے اور کٹانے کی عادت ہے تو دس دن اگر وہ ذرا ٹھہر جائیں گے تو شاید اللہ تعالی ہدایت دے دیں جو گناہ روزانہ کرتے تھے روزانہ دس دن تک نہیں کیا تو شاید اللہ تعالی کی طرف سے دستگیری ہو جائے اور گناہ کو چھوڑنے کی توفیق اور ہمت بنا ہو جائے احرام میں بہت سے لوگ بہت جلدی जल्दी بہت سے کیا क्या سارے ہی سب کا حال وہاں یہ دیکھا دسویں تاریخ میں ذیل حجا کی دسویں میں حاجیوں کو کیا کام کرنے ہوتے ہیں کنکری مارنا ہے پھر قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر بولنا ہے حجامت بنا کر کے فراہم کھولنا ہارے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے کروں اتنا ہجوم اتنا ہجوم کہ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں کسی کی آنکھ ٹوٹی کسی کا سر پھٹا کسی کا گھٹنا ٹوٹا کسی کی پسلی ٹوٹی مگر ہر ایک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے کر لوں پہلے کر لوں پہلے کر کتنا سمجھاؤ کتنا سمجھاؤ کتنا سمجھاؤ نہیں بازا تو بات ان کی آخر میں آتی نہیں ایک بار میں بھی تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھائی ٹھہر جاؤ قربانی آج کرنا ضروری تھوڑا ہی ہے کل کر لینا مگر نہیں ٹھہر گئے واپس آ کر بتایا کہ ایک کا گھٹ ٹوٹ گیا اور ایک کا یہ ہو گیا اور ایک کا یہ میرے گا اچھا ہوا آج ایک بات خیال میں آئی کہ وہاں جلدی کیوں کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر قربانی آج نہیں کی تو کل تک داڑھی کے بال نظر آنے لگیں گے تھوڑے تھوڑے یا اگر ایک انچ پہلے سے رکھی ہوئی ہے تو ایک اشاریہ زیرو زیرو پانچ وہ بڑھ جائیں گے پہلے سے ایک انچ ہے تو ایک رات میں اگر انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ رات اگر گزر گئی کہ حرام نہیں کھلا اور رات گزر گئی تو دوسری صبح میں داڑھی جو ایک انچ ہے تو دوسری صبح میں وہ ایک انچ سے زیادہ کتنی ہو جائے گی زیرو آشاریہ زیرو زیرو پانچ آلومنی بہت سے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہوں گے آشاریہ زیرو زیرو پانچ کا مطلب یہ ہے کہ پانچ بٹا ہزار ہزار کا پانچواں حصہ ذرا سا بال بڑھ جائے گا ذرا سا اور اتنا تحمل کہاں جا رہا ہے حج کرنے کے لیے مر گئے تیرے رسٹ میں مر گئے مر گئے تیرے اور سنو مر گئے مر گئے وہ سامنے کھڑے ہو کر اتنا چیختے اتنا چیختے خاص طور پر عورتیں اور حال یہ ہو رہا ہے عورتیں بھی باغی مرد بھی باغی دونوں کی صورت باغیانہ نا اور نعرے لگاتے ہیں کہ مر گئے مر گئے دل میں درد ہو رہا ہے مر گئے مر گئے بڑے مناسب ہیں یہ لوگ بڑے منافق منافق دیکھنا ہو تو وہاں جا کر کے دیکھیں جن کے چہرے پر پوری داڑھی نہیں جن کا شرعی پردہ نہیں وہ جو وہاں چلاتے ان سے بڑا منافق شاید کبھی نہ گزرا بڑے منافق تو ان دس دنوں میں بھی اگر اس مستحب پر عمل کریں تو شاید اللہ تعالی کچھ دل میں بات ڈالتے کیونکہ دس دن تک ہاوڑا نہیں چلایا تو پھر آئندہ کچھ ہدایت ہو جائے اب قربانی تک دیکھیے یہ تو مسلحت اور بھی ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں دا قربانی تک مت کرو اس میں یہ مسلحت ہے کہ قربانی کی روح جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بتاؤں گا قربانی کی روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں آپ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں جانور کی قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی محبت میں قربان کر رہے ہیں تو اب ذرا اندازہ لگ گیا ہے جو شخص چہرے پر دو بال نہیں رکھ سکا وہ نفسانی خواہشات کہاں قربان کرے گا نفسانی خواہشات تو بہت بڑی بڑی ہیں بہت بڑی بڑی خدکاری کی خواہشات خطب مال کی خواہشات خطب جاہ کی خواہشات وہ تو بہت بڑی بڑی ہیں جو اتنا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چہرے کے بال دس دن کے لیے چھوڑ دے تو وہ بھائی اور خواہشات اس کے لیے تو قربانی کردہ نہ کرنا پڑا وہ تو پھر وہ سارے قصے مغر و بھی کے ہو جاتے ہیں اور اس کی تفصیل قربانی کی تو انشاء اللہ تعالی بعد میں بتاؤں یہ مسئلہ بتانا تھا اس پر یہ ذرا کچھ تفصیل بھی ہوگی اس کی مسئلہ بھی سامنے آ گئی اللہ تعالی سب کو آج تو ایک ایک دعا دل سے کر لیں دل سے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے جو آج کے مسلمان کے دل میں نفرت ہو گئی ہے اپنی رحمت سے اسے نکال کر محبت سے بدل دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے جو نفرت ہے اسے نکال کر محبت سے بدل دے یا اللہ تو اپنی رحمت سے آج کے مسلمان کے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے جو نفرت ہے اسے نکال کر محبت سیکھ محبت آتا ان رات کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے بال سے باریک بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر اس پر سے گزرنا پڑے گا اس پر سے گزرنا ہوگا تلوار سے زیادہ تیل بال سے زیادہ پانی آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ قربانی موٹی سی کر دیں گے تو وہ لے کر کے بھاگتی ہوئی چلی جائے گائے کریں گے بہت موٹی تو پھر دیکھا اور بیل کر دیا تو پھر دیکھا سبحان اللہ وہ بھاگتا ہوا تو ارے کبھی دنیا میں آپ نے کوئی بیر یا گائے ایسی دیکھی کہ جو تروار سے زیادہ تیز اور اس سے باندھ سے زیادہ باریک کو پل پر سے گزر جائے آپ نہیں گزر سکتے تو گائے کہاں سے گزرے گی اس کا تو گزرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے بارے میں جو تفصیل میں نے بتائی اس سے سمجھیں بسپ کسے کہتے ہیں امت بسپ ہے اس شریعت کا راستہ شراط مستقیم افراد اور تفرید کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے درمیان میں چلتا ہے ذرا برابر بھی نفس و شیطان کی چالوں میں نہیں آتا بچ کر چلتا جاتا ہے بچ کر چلا جا رہا ہے بچ کر چلا جا رہا ہمت کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے تو وہ سراط مستقیم پر چل رہا ہے تو دنیا میں جو شخص سراط مستقیم پر چل رہا ہے جو برابر ادھر ادھر نہیں تو آخرت میں اس کے لیے وہ راستہ جو ہوگا پل سراپ والا وہ کوئی الگ سے نہیں ہے وہ یہی شریعت کے راستے کو اللہ تعالیٰ وہاں جس موقع پر کے جیسا کہ موت کو وہاں مینڈھے کی صورت دے دی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا تو اعلان ہوگا کہ موت کو ذبح کر دیا اب کوئی مرے گا نہیں نہ جہنم ہی مریں گے نہ جنت جنتی مریں گے موت کو زبہ کر دیا موت کو سورت دے دی گئی وہاں تو اس طریقے سے جس راستے پر جہاں ہم یہاں چل رہے ہیں وہ مان بھی ہے نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا حاطل میں آنے کی بات ہے نظر نہیں آ رہا وہاں وہ نظر آئے گا تو جو لوگ یہاں چلتے رہے داری کا بال ذرا سا بھی نہیں کاٹا بے پردگی کسی قریبی سے قریبی رشتے دار سے بھی نہیں کی بڑی پختگی کے ساتھ بڑی پختگی کے ساتھ بڑی پختگی کے, کے, کے ساتھ یہ دو مثالیں تو بھائی یہ سب دے دیا کرتا ہوں کہ یہ تو بغاوت ہے نا بغاوت گناہ تو بہت سے ہیں یہ دو بغاوت ہے بغاوت اسلام کی پوری بغاوت اس لیے یہ دو مثالیں ایک مردوں میں ایک عورتوں میں دے دیا کرتا ہوں تو جو شریعت کے پورے احکام پر صحیح صحیح چلتا ہے تو وہ دنیا میں ایسے راستے پر چل رہا ہے جو بال سے زیادہ باری اور جو بال سے زیادہ باریک ہوگا تو تلوار سے تیز تو ہوگا ہی اور پھر تلوار سے زیادہ تیز اس لیے بھی ہے کہ جنہیں عادت نہیں شروع شروع میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے مر گئے ارے مر جائیں گے اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو بس وہ قیامت ہی آ گئی اگر ہم نے پردہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے حرام آمدنی چھوڑ دی تو پو کے مر جائیں گے ارے وہ کٹ جائے گا وہ کٹ جائے گا سارے رشتے دار تو کٹ جائیں گے لوگ سب ناراض ہو جائیں گے پھر دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے ایسے لوگوں کو اسلام کے راستے پر چلنا یوں نظر آتا ہے جیسے تلوار پر چلنا تلوار پر اتنا مشکل نظر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت مکارے سے ڈھانک دی گئی ہے اور جہنم کو شاہباز سے ڈھانک دیا گیا جنت میں لے جانے والے کام وہ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے کانٹے ہی کانٹے کانٹے ہی کانٹے ہی کانٹے کانٹے, ہی کانٹے بڑی مشکلات بڑی مشکلات بڑی مشکلات نظر چاروں طرف ہار دار تار لگے ہیں بلکہ بجلی کے تار ارے مر جائیں گے مر جائیں گے اور جیسے چاشنی لگ گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان خاروں کو کاٹوں کو پھولوں سے زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں اے اے ارے مزہ آتا ہے انہیں کیا مزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا دنیا دے کر یہ آگ میں وہ ان کے لیے بلا ان سے پوچھیں جو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر انہیں دلوں میں ان کے دلوں میں کیسا سرو بتا دوں سرور کا تو جہاں نام آ جاتا ہے تو بھائی کیا کہنا میرے تو منہ میں پانی آ جاتا یاد کرنے میں آگلوم نے کسی نے یاد کیا یا نہیں اور کبھی پڑھتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو بھائی یاد کرنے کیا بتائے گا کوئی ارے ماشا اللہ معاش اللہ شاہ اللہ باپ دل خوش کر دیا دل خوش کر دیا سرور سرور سرور سرور بڑا لطف دیتا ہے نامِ سرور محبت محبت محبت محبت بڑا لطف دیتا ہے نامِ محبت یا اللہ تیری محبت کا نام ہی محبوب ہو گیا تو, تو محبوب ہے ہی تیری محبت کا نام محبت محبت ارے یہی کہنے سے بڑا بس آتا ہے محبت بڑا لطف دیتا ہے نام محبت جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے اپنی محبت آتا فرما دی اور سرور آتا فرما دیا ان کے لیے وہ راستہ جنہیں لوگ تلوار سے تیز سمجھ رہے تلوار سے تیز مر جائیں گے کٹ جائیں گے دنیا کٹ جائیں گے رہیں گے کیسے اس دنیا میں ان کے لیے یہ راستہ اللہ تعالی دنیا ہی میں بڑی لذت بڑی لذت کیسی لذت کے بتایا نہیں جا سکتا کہ اس کی لذت کی ایسا لدیز بنا دیتے ہیں جب آخرت میں وہاں پہنچیں کہ پل شراب پر تو دیکھے ارے یہ تو وہی ہے جس پر دنیا میں ہم بھاگتے رہے دنیا میں اس راستے پر بڑی محبت سے بڑے نان سے بڑے شوق سے بڑے ذوق سے ایسے چلتے تھے جیسے میں صبح کی وقت میں تفریح کے لیے جب جاتا ہوں تو جیسے گاڑی چلاتا ہوں ارے سبحان اللہ کیا کہنا بلا تب تب سو رب سبیلی اللہ کا سیدھا راستہ ایک ہے ذرا دائیں بائیں دائیں بائیں گئے تو وہ سارے راستے شیطان کے ہیں شیطان کے راستے بہت سے ہیں دائیں بائیں دائیں بائیں تمام اور ایک راستہ سیدھا وہ اللہ کا راستہ ہے تو یہاں جو لوگ چلتے رہے اور بڑے سکون سے چلتے رہے وہ تو جب دیکھیں گے تو ارے یہ تو وہی ہے جس پر ہمیشہ بھاگا کرتے تھے وہ تو بھاگتے ہوئے مزے لے وہاں انہیں کل پر چلنے میں بھی خوف نہیں ہوگا مزہ آئے گا مزہ مزے سے چلیں گے بڑے مزے سے چلیں گے تو وہ صراط مستقیم اسی صراط مستقیم کی صورت ہے اللہ تعالی یہاں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں اس کی لذت عطا فرما دیں تو وہ پھر آگے کوئی نئی بات نہیں وہ تو بالکل یہی ہے یہی ہے جس پر چلنا ہے اب جو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ گائے کے آپ قربانی کر دیتے ہیں تو پھر وہ گائے بھاگتی ہوئی لے جائے گی اس بارے میں دو تین باتیں سمجھ لیں مولویوں کو خاص طور پر یاد رکھنے کی پہلی بات قرآن کریم کے ذخائر فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذخیرے ذخیر ایک آدھ نہیں ذخیرے جو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور بعض کر کے منقرات میں بھی بہت سی آیات اور احادیث آ ہیں وہ تو جگہ جگہ اللہ تعالی اوان فرما رہے ہیں اے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں جا بجا بار بار بار بار اعلان ہو رہا ہے کیا جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ دنیا میں بھی عذاب میں رہے گا آخرت میں بھی عذاب میں رہے گا جو گنا نہیں چھوڑے گا دنیا میں بھی عذاب ہی میں رہے گا وَمَنْ آکری فین میں عیشتا ہوں وانگ کم نہ شروع یو ملک آیا تو بہت سی ہیں ایک, ایک تو پڑھی دوں جس نے بھی میری نافرمانی کی میں نے یہ طے کر لیا ہے میرا یہ فیصلہ ہے اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ بلا شبہ ان بلا شبہ یہ بات ہے کہ میں اس کی زندگی دنیا میں اس پر تنگ رکھوں اسے پریشان رکھوں زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پریشان رہے گا پریشان سکونت اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے سب پریشان رہے گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا تو بہت سی آیات بہت سی حدیثیں جہنم سے نجات نجات کا مدار کس پر ہے گناہ چھوڑیں اور یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کر دو اور قربادی کر دی تو آپ کو بگوتی ہوئی لیتی چلی جائے گی بگاتی ہوئی لیتی چلی جائے گی, چلی جائے گی ایک طرف سارا قرآن اور ساری حدیثیں اور ایک طرف ایک حدیت تو ایک اسکال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پھر بڑا آسان سا نس کا ہو گیا بڑا آسان گی رات دن گناہ کرتے رہو گناہ کرتے رہو میست رہو میست رہو, محست رہو اور فسق و بجور میں مبتلا رہو اور ایک موٹی سے قربانی بادیت کر کرتی اور پورس رات میں بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں ساتھ ایک اشکار دوسرے بات یہ کہ سوائے اس ایک حدیث کے اور کہیں بھی کسی حدیث میں یہ نہیں کہ آپ پور شراب جب پار کریں گے تو جانور پر سوار ہو کر پار کریں گے ساری حدیثوں میں تو یہ ہے کہ ایسے گزارے جاؤ گے ایسے گزرو گے ایسے گزرو گے کسی میں جانور کا ذکر نہیں آتا کہ آپ سواریوں پر جائیں گے تو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہوا ہوگا کمیا کم اس کا پھر آخر کیا مطلب ہوا تو قرآن اور حدیث کی بعض چیزوں کا سمجھنا اس پر معقوف ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کیا کہتی ہیں ہاں پھر ہاپل کے بھی خلاف دو اشکال تو میں نے پہلے بتا دی اور تیسری بات کہ حاقل کے بھی خلاف کیا یہ بات آپل میں آپل کے خلاف ہونا دو لحاظ سے دو طریقے سے ایک دم وہ طریقہ جو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہر قسم کے خزانے اللہ تعالی کے قبضہ پتر ہیں تو کسی کے خزانے سے کچھ نکالنا بغیر اس کو راضی کیے نہیں ہو سکتا تو سراب پر چلانا کل سراب پر اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کو راضی کیے بغیر تو آپ نہیں چل سکیں گے تو دوسری بات اس کے ساتھ یہ کہ اللہ نفل تصبی نفل عبادات اور تسبی سے راضی نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اور صرف اس سے راضی ہوتا ہے کہ آپ اس کی نا چھوڑیں اس کے سوا راضی نہیں ہوتا تو عقلی لحاظ سے دنیا میں آپ کسی کو راضی کرنا چاہیں آپ کچھ بھی کرتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں اس کی تعریفوں کے پل باندھ پل باندھ مگر جب تک آپ اس کو ادیت پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے اس کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے اس کی مخالفت نہیں چھوڑیں گے تو بتائیے وہ راضی ہو سکتا تو آپ کریں نافرمانیاں اور یہ سمجھ لیں کہ قربانی کی گائے آپ کو اللہ کی ناراضی سے بچا کر عذاب سے بچا کر جنت میں لے جائے گی یہ تو ویسی آتن کے خلاف بات ہے تو یہ تو میں ہمیشہ بتاتا ہی رہتا ہوں اس حدیث کے ظاہر میں دوسری بات جو آتن کے خلاف نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس جس باریک اور تیز چیز پر آپ نہیں چل سکتے اس پر گائے کیسے چل جائے گی یہ بات بھی کے خلاف کوئی ایسا راستہ متعین کر لیں اس پر دیکھیں کہ بہت باریک راستہ اس پر آپ تو چل سکے گی گائے نہیں چل سکے گی یہیں کو تجربہ کر لیجیے ایک لکڑی لمبی سی رکھ لیں چھ انچ چوڑی اس پر آپ تو جلے جلے جا رہے ہیں اور گائے کو بجلا چلے گی گائے اس پر چین چوڑی لکڑی رکھ کر اس پر آپ تو جا سکتے ہیں گائے نہیں جا سکتے تو باہر سادیش کا یوں بھی خلاف کے پور سے پر جب آپ نہیں چل سکتے تو آپ کی گائے کیسے چلے گی ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سمجھیں کہ سادیش کا مطلب کیا ہے سارے اشکالات پہلے ذہن میں آ جائے تو حدیث کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے یہ ناقل اتارتا ہے اس بات کی کہ یا اللہ میں نے تیری محبت میں اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا ہے اس قربانی کی ابتدا آپ ہمیشہ جب سے بادے ہوئے سنتے رہتے ہیں اور آپ, آپ پھر سنیں گے ہر مول صاحب خطیب صاحب جو پڑھے گا تھا جو نماز پڑھائے گا تو دیکھئے در کیسے اس پر بولنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا قصہ تو بچہ بچہ بچہ بچہ اس لیے کہ ہر سال عید میں ہر سال عید میں ہر سال عید میں مگر وہ جو کام کی بات ہے وہ مولوی بھی چھوڑ جاتا ہے اس لیے کہ اس پر اسے بھی عمل نہیں کرنا ہے وہ اپنے نقصان کی بات کیوں کہے فائدے کی بات کہے گا نقصان کی نہیں کہے گا مولوی کی سیاست آپ سے کچھ زیادہ ہی ہوگی کم نہیں ہے بڑے ہوشیار ہیں مولوی کام کی بات نہیں کہیں گے یہی چلاتے رہیں گے ارے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کی قربانی پھر اللہ نے رحم کیا دمبا کر دیجئے دمبا کر دیجئے اور وہ ہاتھ بھی باندھ لیجئے اور آنکھوں پہ پٹی لگا دیجئے اور یہ کر لیجئے وہ کر لیجیے بڑے چیخیں گے بڑے چلائیں گے مگر اس سے آپ کو کیا سبق حاصل کرنا ہے وہ سارا حزم ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹے کی قربانی پر وہ تیار ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل ایک بات ذہن میں ڈالیں ایک بات اللہ کرے کہ ذہن میں اتر جائے کیا اللہ کے حکم کی تعمیل اسے سامنے رکھیں یا اللہ تو دلوں میں اتار دے میرا کام کانوں تک پہنچانا ہے آگے میری دسترس اگر ہوتی نا استطاعت ہوتی اگر مجھے اتنی طاقت ہوتی کہ شربت بنا کر اور سینے پہ چڑھ کر اور انڈیل لیتا آپ کے منہ میں طاقت تو اتنی ہے مگر وہ بات جو انڈیلنا چاہتا ہوں وہ تو ایسے نہیں جا سکتی اتنی تو ہے طاقت الحمدللہ کوئی بھی تجربہ کر لے گولی کھلانے کا مجھے وہ بڑی مہارت ہے سیر پر چڑھ کر پکڑ کے گولی شربت ویسے اتر جاتا ہے میں گولی اتروا دوں گا گولی مگر مگر بھائی جب دل کی صلاحیت کی بات ہے وہ تو نہ خستی گولی ہے نہ خستی شربت ہے وہ تو اللہ ہی جس کے دل میں اتارے یا اللہ تو ہی اتار دے کیا بات یہ بات یاد رکھنے کیا بات اللہ کے حکم کی تعمیر میرے اللہ کے حکم کی تعمیر اللہ کا حکم تو وہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے اللہ کا حکم اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے رحمت یوں فرمائی کہ اس کی بجائے مینا قربان کر دو مڈا کیوں قربان کیا گیا اللہ کے حکم کی تعمیر اس کے بعد پوری امت پر قیامت قربانی واجب کر دی گئی کیوں اسی حکم کی تعمیر حکم کی تعمیر تو قربانی کی روح یہ ہے قربانی سے سابق یہ حاصل کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیر کے سامنے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا بیٹا بھی قربان کرنا پڑتا بات تو وہاں سے چلی نا بیٹا قربان کرنا پڑتا تو وہ بھی قربان کر دیتے اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ولا انا کتابنا فالو اللہ فلیل منہم بل ان فالو ماں امروبی بکانا خیر ماں امروبی اچھا چلیے بھائی فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ حکم دے دیتے کہ اپنی جانیں قربان کر دو میری حکم میرے حکم کی تعمیر کے لیے اپنی جانے دے دو تو بھی بہت سے لوگ کر कर کر دیتے اور دی جانے دینے والوں نے خزرا صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ کے حکم کی تعمیل میں جانیں نہیں ہے جان تو قربانی سے یہ ظاہر کرنا ہے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیر اس کی خاطر ہم جان دے رہے ہیں تو یہ تو یہ تھا مقصد اب یہ ہے کہ قربانی تو کر دی جانور تو جمع کر دیا مگر اتنا بھی نہ ہو سکا کہ سورت ہی مسلمان کی بنا لے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کم سے کم شوریت کے مطابق پردہ ہی کر لیں تو جب اتنی صورت ہی مسلمان کی نہیں بنا سکتا تو پھر وہ اس کا دل کیسے مسلمان بنے گا؟ قالب نہیں تو قلب کیسے بنے ظاہر نہیں تو بادن کیسے بنے گا؟ تو قربانی میں یہ سبق ہے یاد رکھیے یہ سبق ہے قربانی کہ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں سب قربان کرنے کے لیے تگ حب مال ہو حب جاہ ہو شاہبانی خیالات ہوں ابکار باطلا ہوں کچھ بھی ہوں ہم تو تیرے بندے ہیں تیرے تجھے راضی رکھنے کے لیے تیرے رضا حاصل کرنے کے لیے تمام تر نفسانی خواہشات قربان کریں گے کسی گنا کے قریب تک نہیں جائیں گے کوئی تعلق رہے نہ رہے کوئی رشتے دار راضی رہے ناراض رہے کوئی ہم سے جڑا رہے یا کٹا رہے کچھ بھی ہو جائے تیرے کلک کی خاطر ساری دنیا کو قربان کر دیں گے تو اگر قربانی سے یہ سبق مل گیا اور اللہ کرے کہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا یہ قربانی کرنا جس کی روح آپ نے حاصل کر لی جس سے سابق حاصل کر لیا تمام خواہشات کو اللہ کے خود پر قربان کر دیا تو پھر بتائیے کہ پولیس سرات پر کیسے بھاگیں گے وہی،, وہی تفصیل جو بتائی کہ دنیا میں جس نے شیطان کے راستوں کی افراد و تفرید کو چھوڑ دیا سرات مستقیم پر چلنے لگا امت بسپ بن گیا سین کے زبر سے تو وہ تو رات دن اس راستے پر چل رہا ہے رات دن چل رہا ہے تو بھل اس کے لیے کچھ بھی نہیں وہ تو, تو بھاگتا ہوا بڑے وہ چلتا کودتا مزے لیتا ہوا جائے غزل خاں جائے گا غزل خاں بڑے مزے سے چلتا جائے گا بڑے مزے سے ارے جیسے میں نے بتایا جو دو چار بال رکھنے کی قربانی نہیں دے سکتا دو چار بال رکھ لے اس کی قربانی نہیں دے سکتا سکتی چاہے اس کو لے کر کے بھاگے گی وہاں پولیس رات پر بڑی قربانی دے دی اس نے اللہ کے لیے بڑے دو چار بال لڑا سے بڑھ جائے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات اس, اس حماقت کا تو میں بہت ہی خیال کرتا ہوں بہت سوچتا ہوں بہت آخری بات یہ بڑی کام کیا یہ سنیے بچوں سے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو وہ تو یہ ہے کہ بھائی لوگ ڈرتے ہیں لوگ لوگوں سے ڈرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ملا ملا ہو جائے گا ملا ہو جائے گا ملا ہو جائے گا اور بیوی بھی بی ناراض ہوگی جو ڈاری جس نے نہیں رکھی اس کے بارے میں تو زیادہ تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ساری دنیا سے چلیے ڈر رہا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا آخر سے نہیں ڈرتا لوگوں کے ڈر سے جہنم میں کود رہا جہنم اختر تم علی ہار میں نے جہنم کو دنیا کے ڈر سے قبول کر لیا ان کا نظریہ تو یہ ہے قبول کر لیا جہنم کو کتنا ڈر مگر جس نے رکھ لی یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور تقریباً آدھی انچ یا ایک انچ ہو گئی اب دنیا بھر کے تانے تو ملنے ہی لگے اگر کسی کی ڈاری بین سے نظر آتی ہو دور بین سے تو لوگ اسے بھی مولانا کہتے ہیں مولانا طرح سی ہو گئی تو یہ کہ مولانا ارے مولانا ارے مولوی مول جی تو یہ تو کہتے ہی ہیں تو بدنام تو ہو ہی گیا لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا کہ ارے ملا ارے مولانا ارے مولوی جی اور بیوی بی کی ناراضی اگر ناراض ہے تو وہ بھی قبول کر لی تو جو نشانے پڑنے تھے جو ملامتیں ہونی تھی دنیا بھر کی وہ ساری ملامتیں بھی سہتا ہے مگر کمبخت اس کے باوجود داری پوری نہیں کرتا اب بتائیے اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا بھی آپ اتنی بھی منادے تو لوگوں کی ملامتیں تو ختم ہو جائے دنیا بھر کی مداوت ارے ملا ارے مولوی ارے ملا ارے مولوی ارے جنگری ارے بکرا ارے بکرا جس کے دو چار بال بھی آ جائیں نا تو اسے لوگ بکرا بکرا تو کہتے ہیں بکرا تم بکرا ارے بڑی عجیب بات کہ حضرت حکیم اما خدسر لوگ اب ان کے زبان بڑی عجیب بات سنیے یہ بھی یاد رکھیے ایک طالب علم سے کسی نے کہہ دیا ارے بکرے بکرے <laughs> اس نے بڑا عجیب جواب دیا بڑا عجیب جواب اس نے جواب میں کہا کہ ایک بکرا دنیا بھر کے کتوں سے بہتر ہے ارے یاد کر لیجیے جو جواب آپ کو بھی کہیں کہ لوگ بکرے بکری کسی سے کہیں ارے کیسا آج سے تقریبا سو سال پہلے کی بات ہے آج ہاں سے سو سال تقریباً پہلے کی بات بتا رہا ہوں نہیں بکرے نہیں ہم مسجد کے مینڈے ارے مسجد کے مینڈے مال بھی کہیں نکلا باہر تو کسی مردود نے کہا ارے مارے مسجد وہ مسجد کے مینڈے تو اس نے کہا کہ ایک میڈا دنیا بھر کے کتوں سے بہتر دیکھا کیسا جواب ملا ست موومنٹ بینو یم بورو مومنٹ کی فراف ہے اللہ نے کیسا جواب دلا ہے یہ جواب یہ یاد کر لیجیے جو کہی ہو کہ یہی جواب دیجیے کہ ایک مہنڈا ایک بکرا دنیا بھر کے کتوں سے بیتا ہے ہم مہنڈے ہیں بکرے مکر کتوں سے بہتر تو یہ سوچنے کی بات بھائی یہ فلسفہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے دروپ پرچر لکھے ان لوگوں سے پوچھ کر جو ڈائریک کٹاتے ہیں ان سے پوچھ کر غور و فکر کر کے مجھے اطلاع دیں کہ کوئی فلسفہ کسی ہی سمجھ میں آیا بکرے کہلائے مینڈے کہلائے جنگلی کہلائے بدبی کہلائے تقیہ نوس کہلائے ملا کہلائے مولانا کہلائے مولوی کہلائے جوتے پہ جوتا جوتے پہ جوتا جوتے پہ جوتا تو پڑ رہا اور گاڑی پہ دوری نہیں کرتا تو یہ نہیں کیا مسئلہ جب ساری دنیا کے جوتے سہ رہے ہیں پھر یہ نہ خدا ہی نہ خدا ہی ملا نہ وسار سنم نہ خدا ہی ملا نہ ویسار سنم نہ تو اللہ ملا نہ اللہ کا رسول ملا اور نہ ہمیں سادے سادہ بھی ہوا دنیا بھر کی لعنت دنیا بھر کی لعنت اور اللہ رسول کی بھی لعنت دونوں کی لعنت تو یہ آخر میں میں پھر کہوں گا کہ ایسے لوگ جو خود ہیں وہ یا ان کے دوست ان سے معلومات حاصل کریں کہ دنیا تمہیں ہمیں کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یقین کرتی ہوگی ایسے ایسے تانے تو ملتے ہوں گے اور پھر جب یہ ہو گیا تو اگر یہ دو انچ اور بڑھ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا وہ دونوں میں فرق کیا ہوگا تو پھر کیوں آخرت کو برباد کرتے ہیں کیوں آخرت کو برباد کر دنیا کی لانتیں سہنے کے بعد بھی جہنم میں تو یہ تو دنیا کا بھی آزاد آخرت کر یا اللہ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما ایسی محبت عطا فرما کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جو نفرت ہے یا اللہ وہ نفرت ختم ہو جائے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے محبت پیدا ہو جائے گناہ سے شرم آنے لگے عید کے دنوں میں اللہ تعالی نے بقرعید کے دنوں نے اللہ تعالی نے ہدایت کے کئی نسخے ہتا ہوئے کئی نسخے تم میں سے سب سے پہلے جو بتایا تھا وہ قربانی کے بارے میں قربانی کے روح قربانی کے حقیقت اللہ کی ربا کے سامنے اپنے نفس کے تقاضوں کو قربان کر دو اگر ایسا کر دیا تو قربانی کی حقیقت آپ نے کما لی بلا لگو محا بلا کے نا لہوتا پوا کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جن کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں کس لیے قربانی کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو کرتے ہیں جن کا مقصد اللہ کے لیے کرنا نہیں صرف گوشت کھانا یا نام و نمود مقصود ہے وہ تو ہمارے وہ خاتہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے بس ان کے لیے تو ہم دعا ہی کرتے ہیں جن کا مقصد اللہ کی اردار کے لیے قربانی کرنا ہے ان میں کتنی بڑی غفلت کتنی بڑی کوتای کتنی بڑی جہالت ان میں پائی جا رہی ہے انہیں سمجھانا مقصود ہے اگر آپ اللہ کے کی اردار کے لیے کرتے ہیں ووٹ مقصود نہیں نام و نمود مقصود نہیں تو اللہ کے روا حاصل کرنے کا طریقہ تو سیکھیے وہ یہ سمجھیں کہ یہ گائے یا کبدے کی قربانی سے مقصد یہ ہے اس کی نق اتارنا ہے اس کا سابق دینا ہے کہ یا اللہ تیرے احکام کے سامنے اپنے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو قربان کریں اس موقع پر نیا ہاضم پیدا کریں نیا ہاضم جواب بھی کر لیا کریں اللہ سے معاہدہ نئے سرے سے ہر سال کیا کریں قربانی کے موقع پر یا اللہ ہم نے اس کی نقل اتار دی کہ ہم تیری خاطر قربانی کر رہے ہیں اس ناقل کو ٹو حاصل بنا دے اس میں جو حکمت ہے وہ ہتاب اس میں جو فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے خواہشات کے قربانی کرنے کی عادت پڑ جائے یا مساج اور یہ حکمتیں ہمیں پورے طور پر عطا فرما دیں آئندہ کے لیے مدد کر رہا اور گزشتہ جو کچھ ہو ہوگا اسے محاور کر رہا نئے سرے سے یہ عزم پیدا ہونا چاہیے قربانی کے موقع پر پہلی بات تو یہ ہو گئی جس پر بہت تفصیل سے بیان ہوا تھا اس کی نقیت داد اور باتیں نرس کے قربانی نرس کے خواہشات کو اللہ کے اللہ کے سامنے کمع کر دینا آسان ہو جائے اس کے لیے انہیں دنوں میں جو نسخے بتائے گئے ہیں ان میں سے دوسرا نسخہ تقریرات تشدد بھی ہے پہلا تو قربانی ہوگا دوسرا تجبیرات تشریف تجبیرات تشریح میں اللہ اکبر اللہ اکبر تو سارا قصہ ہی اسی پر ہو جاتا ہے آپ کا نفس بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے سوچیں لوگوں نے ایک بزرگ کو دیکھا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندار تیرا کہاں کیوں کر مانوں تو یہی کہتے چلے ہیں نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ تیری بات میں کیوں مانوں تو یہی رٹ پڑائی چڑھے چڑھے جا رہے ہیں بھائی کیا پکڑا ہے کچھ پکڑا ہے اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا انکار کر رہا ہے حکومت میں شکایت لگا پہلے زمانے میں حکومتوں میں یہ صلاحیت تھی کہ کوئی بات کہیں اسلام کے خلاف کسی بھی شکایت پہنچی تو عورت وہ خاص بہت بلا لیے گئے کہ یہ شاہر معلوم کیا کہہ رہے تھے اس پر افاد کا ختم ہوگا مرتد ہو گیا مرتب کی سزا یہ کہ قتل کیا جائے گا حق ایسے آدمی کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اقرار کرتا ہوں یہ صحیح کہہ رہے بات تو صحیح ہے مگر میری بات سمجھے نہیں میں کہہ تو رہا تھا مگر میرا مسافب کون تھا میں کس سے کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ میرا نفس کسی گنا کا تقاضا کر رہا تھا اگر عورت ہوتی ہے تو مرد کہتا ہے عورت ہوتی تو اس کا نفس کس گنا کا تقاضا کرتا ہے نر دوئی آ گیا بہنوئی آ گیا سالہ زار بھائی بہت دنوں کے بعد آیا تو ان سے پردہ ان سے پردہ کیسے بھائی سے پردہ بھائی سے وہ بہنائی بہن لوئی کو تو لپٹ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہی چڑھ جائیں بہنوں میں سے چار پانچ بہنوں میں سے ایک کی شادی ہو گئی باقی جو سمجھتے ہیں کہ وہ وہ پھیلی وہ سمجھتے ہیں سبھی ہو گئی وہ کیا کہتے ہیں گدے کے ساتھ جو لگا ہوتا ایک گلی بن گئی باقی پاک اس کے ساتھ تو پو کو روچن روچن چلے یا بھائی اوپر چٹنی چلی جا رہی ہے. حضرت حکیم قدس ادس سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب اللہ تعالی کی مسرت ہے کوئی عالم نہیں کہ مشہور بزرگ نہیں مسلمان کے مسلمان اللہ سب کو ایسے مسلمان بنا لے ان کی شادی ہوئی شادیوں نے سمجھا کہ باس اب تو صدی کا کام ہو گیا تو ایک ساری بھاری بھاری اوچھالتی پھولتی پیسوں میں بن بن کر کپڑے وپڑے خوب پہن کر سوتی پاؤڈر لگا کر دے کر گھر کو ساتھی اچھلتی پھولتی اس نے کہا جہاں سے ہر جگہ ورنہ تمہاری ٹانگے کو لے کر جاؤں گا ٹانگیں توڑ دوں گا ٹانگیں اللہ پی جے کو اور اپنے سے اپنی سے جا کر کہہ دیجیے بھائی تو مجھے ایسے کہہ دیا یہ بڑی وہ امنگیں لے کر گئی تھی اور میں وہ تو سوچ رہا تھا کہ ٹانگے توڑ دوں گا یا اللہ تو ہر مسلمان کے دل میں یہ ظاہر تھا ظاہر تھا تو کوئی عورت ایسے بیٹھی کہہ رہی ہوتی تو اس کے دل میں تو اس کا دل کیا کہہ رہا ہوتا اس وقت میں وہ خالہ زاد آ گیا بھائی آ وہ بہنوی آ گیا دولہ بھائی دورہ بھائی آ, بھائی آ, دولا بھائی دولا بھائی آ تو دلہا بھائی جو کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا دلہا بھائی تو اس کے ساتھ الگ سے دیکھو ایک پردے کی بات لگا دی نفسانی قائشات سامنے ہوتی ہیں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا نفس کسی گناہ کا حکم کر رہا تھا تو یہ بات ساتھ ساتھ یہ سمجھ لے کہ ان حضرات کے گناہ کیسے ہوتے ہیں جنہیں یہ گناہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی جانب جو توجہ ہے جو حبوری ہے سی کمی آ کو تو سمجھتے ہیں کہ گناؤں کے پہاڑ بہت بڑے پہاڑ بردے سارف ہزاروں غم ببت گرز باغے دل اللہ تعالیٰ نے دل میں اپنی محبت کے اپنی معرفت کے جو باغ عطا کر رکھے ہیں باغ ان میں اگر ایک خلال کی مقدار کی, کی, کی کمی آ جائے خلال فی الحال کا جو دام صاف کرنے کے لیے خلال کی مقدار کی کمی آ جائے تو گاؤں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوگا میرے اللہ نے مجھ سے کچھ نظر پھیر لی ہے ارے یہ ہو کیا گیا ہوتا سے توجہ کیوں ہٹ گئی پریشان گیا ایسی ایسی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی گنا بڑا گنا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تو اپنے نرس سے خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ تم جو مجھے میرے مالک سے میری توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے تو نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیسے مانوں جو گھر اللہ ہے جس کا میں بندہ ہوں میں تو اس کی بات مانوں گا تیری بات میں کیسے مانتی اللہ اکبر اللہ بہت مڑا ہے بہت بڑا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے نرس کی اطاعت کرے گا یا کسی دوست کی اطاعت کرے گا یا کسی رشتے دار کے رضا کو مقدم رکھے گا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی سے زیادہ اس کی بڑائی ہے جس کی اطاعت کرنا اس کو وہ اللہ سے بڑا سمجھنا اگر اللہ کو سب سے بڑا سمجھا ہوتا تو پھر اللہ کی حکم کے مقابلے میں دوسرے کی اطاعت کبھی دو بار کہایا تقریر تشریف میں دو بار اس پر بیان کروں گا تو پھر مقصد لمبا ہو جائے گا پندرہ سالہ کو آنے قریب میں ایک ایک لاکھ تو بار بار بار بار بار بار بار بار دلائی کو اللہ کی کی کا اعلان بار بار ہو رہا ہے بار. اللہ کی تقریب کا اعلان بار بار ہو رہا ہے فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان بار بار ہو رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے سے مسلمان ہیں پہلے سے جو لوگ ان چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں مسلمان اللہ کی بجائی کا اقرار کو پہلے سے کر رہا ہے اس کا عقیدہ تقریب کا اقرار بھی کر رہا ہے اس کے ایمان کا جز ہے حضور کرم صد السلم کے رسالت کا اقرار بھی کر رہا ہے وہ بھی ایمان کا جز ہے مگر اس کے باوجود پھر بور بور بار بار یہ اعلان بار بار ااران اور بلند آواز سے بلند آباز بلند آباز سے الان میں ایک تو یہ کہ اپنی آواز اپنے کانوں میں پہنچ کر دل میں اترے تو نالی کھول تو نالی مثال جب زبان سے بولتا ہے آہستہ بولتا ہے تو وہ بھی ایک نالی دن کی طرف جاتی ہے اور جب بلند آواز سے کہے گا تو وہ اپنی آواز اپنے کان میں پڑ کر کان کی نالیاں بھی دل کی طرف جاتی اگر آہستہ کہتا تو زبان والی نالی سے وہ اصل دل تک پہنچتا بلند آواز سے کہا تو کانوں سے بھی پہنچ رہا مسجد میں نماز کے بعد جب زیادہ لوگ موٹتے ہیں تو پھر جتنے کہیں گے بنا بلالاباد سے کہیں گے وہ سب اور پہنچ رہی ہے دل کی طرف سب پہنچ اگر دل کو غفلت کے تالے نہیں چڑھیں گے تو اللہ یا اللہ اپنے ذکر کی چابی سے ہمارے دلوں کے تالے کھولتے اللہ کرے کہ سب کے دلوں کے تالے کھولتے اللہ یا اللہ تیرا ذکر سننے کے لیے میرے دلوں کے کان دے دل کے کان سر کے کان جیسے کھلے ہیں تو دل کے کان کھل جائیں ذرا دل سن تو تصویر آتے تو شریف میں ایک بار اللہ اکبر نفس کے بندوں نفس کے بندوں اپنے رشتہ داروں کے بندوں دوستوں کے بندوں بیویوں کے بندوں کام کے بندو سن لو اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا ایک اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے تو تمہیں یہ فکر رہتی ہے کہ خلا ناراض نہ ہو خلا ناراض نہ ہو خدا ناراض نہ ہو کیا یہ کہ اپنے لفظ کی لگت جو ہے اس پر کہیں کوئی فرد نہ آئے کوئی اس میں کمی نہ آئے تو بنیاد کیا ہے کہ اللہ کی آزمت دلوں میں اللہ کی آدمت ہوتی تو اس پر سب کچھ قربان کر لیا پھر یہ بات دلوں میں اتر جائے قرآن میں ایک ایک بات کو بار بار اللہ تعالی نے اس لیے دہرایا ہے کہ اترے اور اترے اور اترے اور اترے کتنی اترے, اترے؟ کم سے کم یہ سبق یاد رکھیے گا جو اب میں بتا رہا ہوں سب متوجہ ہو جائیں یہ بات ضرور یاد رہے اللہ کرے کہ یاد رہ جائے اور روزانہ سے سوچ لیا تو اللہ کی عدمت اللہ کی کیوریائی اللہ کی محبت دلوں میں اتر جائے کتنی میٹر بتا رہا ہوں تھرمامیٹر کم سے کم کتنی کم سے کم اتنی کہ گناہ چھوٹ کم سے کم اتنی تو ضرور اتر گئی اگر اتنی نہیں اتری تو پھر وہ اتری ہی نہیں ہے پھر نہیں کم سے کم اتنی تو اتر جائے یہ میں نے بتانا اس لیے شروع کیا کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دلوں میں اتر جائے اس لیے اس کی کمریائی کا اعلان کرایا جا رہا ہے تو جن کے دلوں میں اتر چکی ہے تو, فردن تو ان کے لیے بھی ہے حضرات انبیاء کرام علیہ سلام کے دیلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے حضرات ظاہر ہے کہ کتنی مطلب ان کے لیے بھی ہے صحابہ کرام رضی عدیق اللہ ہوتا رہ دنیا میں بڑے سے بڑے اولیاء کرام اور اللہ عالیہ رکن تو سب کے لیے حالانکہ ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت اور اللہ کی عادت موجود ہے اعلی درجے کی تو ان سے یہ کام کیوں کروائے جاتے ہیں اس کی دو بچے ایک تو یہ کہ اور ترقی اور ترقی اور ترقی یہ شراب محبت ایسی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور ترقی اور ترقی اور ترقی ترقی پہ ترقی وصول ار اللہ کی انتہا تو ہے سیر ار اللہ کی انتہا تو ہے مگر سیرہ کی کوئی انتہا اللہ تک پہنچنے کی انتہا تو ہے ایک مقام ہوا ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ کیا گنا چھوٹ جاتا ہے. بہت مفت سیاسی بات گلا چھوٹ گئے اللہ تک پہنچ گیا اللہ تک پہنچنے کے بعد پھر ہے سید فلہ اس کی کوئی انتہا نہیں کوئی انتہا کوئی انتہا جن لوگوں کے گناہ نہیں چھوٹے اللہ کی عادمت ان کے دنوں میں پیدا ہو تو ان کے لیے تو تقریرات تشریف یہ ہے کہ پیدا کرو اللہ کی عدمت پیدا کرو یہ الفاظ کہو سنو کہو سنو کہو سنو, سنو، مگر ساتھ ساتھ یہ نیت رکھو کہ کیوں کہتے ہیں کیوں سنتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی عدمت دلوں میں پیدا ہوتا ہے جو گنا چھو جب گناہ چھوٹ گئے تو وہ کیوں کہتے ہیں سیر اللہ تو ہو گئی سیر اللہ اور ترقی اور ترقی اور, اور ارے کسی نے تجارت شروع کی شروع میں اس لیے شروع کی کہ گزرے اوتار کوئی شخص کھیلے گی ترے انڈے ونڈے میں اس میں گزرے اوتار جب ہو گئی تو کہتے ہیں دریائے معاش تو ہو گیا یہ بھی ان لوگوں کے لیے جن میں تھوڑی سی آپل ہے کار ہے اور آپل ہے, دلاز ہے. آج تو اگر کوئی مسکین بھوٹا مر رہا ہو اور دوسرے دن ہو جائے کروڑوں پتی تو وہ بھی یہ کہہ کر کے ابھی ضرورت پوری نہیں تو یہ ہے اوش میں تو ضرورت ابھی پوری نہیں اگر کوئی حاطل مند ہے اللہ نے اسے تھوڑی سی حاطل دی ہے اس نے تجارت شروع کی دو وقت کی روٹی ملنے لگی سمجھے گا جہاں ضرورت تو بھائی پوری ہو گئی اگر اب اب وہ کہتا سیر ہے سیر فلڈا خدمان اور بڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے کروڑوں پتی اربوں پتی ہو گیا مگر وہ اسے کہے کہ بس میں نہیں کیا ہارا جائے اچھی چیز ہے اور بڑے اور بڑے. جن کو دنیا سے صبر نہیں تو اللہ کی محبت کی چاشنی جس دن میں آ اس کو کہاں سبر ایک صبرت نیز تل دنیا دوں سب کئی داری سے نرمل ماہ دوں ایک صبرت نیز تل زند سب جوں داری ربی دل مین سبر کیسے کرنے جنہیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے انہیں پھر صبر نہیں اس پر تناز نہیں وہ تو بڑھتے ہی چلے جائیں پڑتے ہی چلے جائیں پڑھتے ہی میں گولم کے بار آپ خاص کر جنگ کے بار سراسری مسترین یہ بے فرار رہتے ہیں بے فرار بے فرار کیوں یہ بے قراری خراب کی نہیں ہے اللہ سے نسل کے بعد اللہ کے رضا جب حاصل ہو جاتی ہے تو پرواتے کے ہفتے اس پر فرشتے نازل کرتے رہتی فرشتے ملائقہ نازل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ایک بات آگے خیال میں ممکن ہے کہ جیسے اس سے مجھے مزہ آتا ہے کسی اور کو بھی آ جائے اس لیے بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ رَبَّنَا وَسْوَتَ كُلَّ لِلَّذِينَ سَلِيلَةَ <يحیم> آگے بھی دعا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ملائکہ کی ایک جماعت ایک تو نہیں ایک جماعت ملائقہ ملائکہ بھی کون عامی ملائکہ نہیں مقربین وہ ملائکہ جو ہرش کو بھائی ہرش والے اور ارد گرد والے بہت مقرر ملائے ان کا وظیفہ کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جنہوں نے گناہ چھوڑ دیے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ان کا مظیفہ یہی ہے رات دن یہی دعا کر اللہ تعالی نے اپنے مقرب ملائکہ کو اس پر متعین فرما رکھا ہے جو ہارش کے قریب قریب رہتے اور ہارش کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ تمہارا کام یہی ہے کہ ہمارے جن دنتوں نے توبہ کر تو توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ آج جو کل توڑ دی سری لگ دعو کرنے کے بعد پھر وہ سچے اور پکے مسلمان بن گئے تیرے راستے پر مقبود ہو گئے مقبول ان کے لیے وہ ہم دعا کرتے جاننا دیہات نہیں نکلتی بہت دم امام سولہ میٹ اب مزدوری انتر عزیز پکی بہتے ہیں وہ صحیح آمان تب صحیح فکر آخری داروں پڑی آ گئی آ پہلی تو یا اللہ ان کی مففرت کم جب طعبہ ہی کر دی تو اللہ نے مففرت پہلے کر دی تو اب یہ مفرت کیسے؟ کرنے سے جو گناہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس منفرت کے بعد جب انسان اور ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو پھر منفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رحمت اس کو ڈھا رحمت کے پردے رحمت کے پردے رحمت کے پردے رحمت کے پردے اور پڑتی ہی چلی جائے پڑتی ہی چلی جائے پڑتی ہی, جائے، پڑتی ہی, جائے، پڑتی ہی جائے، یہ ہوتی ہے ان کی مبنی مطلب؟ کئی دعائیں کرنے کے بعد آج میں عجیب دعائیں بچتی ہوں وہ صحیح بات یاد رکھ گنا سے بیچنے میں کی مدد پر یہ تیرے ہو گئے تو ان کا ہو گیا اب ان پر نفس و شیخان کا کہیں قابو چل جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مدد کر صحیح آپ سے بچا لے صحیح آپ کے مانا بری حالت دی. دنیا میں بری حالت کیا ہو سکتی ہے سب سے بری حالت یہ کہ اللہ کی ناپانے والی حالت سب سے دی. اس کے بعد دنیا بھی تکلیفیں بھی بری حالت یہ بات آخرت کے صحیح آپ یہ کہ اللہ کی ناراضی غضب جہنم یہ صحیح کا لفظ سب کو شامل ہے سب کو یا اللہ دنیا میں برائیوں سے بچا پوری حالتوں سے بچا پریشانیوں سے بچا اور جب پھر مر جائے تو آخر پھر بھی عذاب جہنم جانور اپنے خیر اور عغاز میں جان یہ فرشتے وہ دعا کرتے ہیں جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں مجھے مزہ یوں آتا ہے کہ جب بھی اس کا تصور آتا ہے یا جب تلاوت کرتا دو تو ہائی آگے پیچھے بھی کئی بات ارے میں تو وہ کہ اللہ کی ملائے کا میرے لیے دعا کر رہے ہیں بڑا بڑا بڑا مزہ آتا ہے کیا بتاؤں کتنا ارے میں میرے لیے میرے اللہ کے وہ مذائقہ جو عارش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو دعا کرے اگر اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ مدد کمائے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے امام اور اکرام اور اللہ کی رحمت مذائقہ ان کے لیے دعا کرے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ اور اکبر کہلانا سننا ان لوگوں سے جن کے گناہ نہیں چھوٹے وہ تو بتا دیا اور جن کے چھوٹ چکے وہ ایک اور طرف چکے اور طرف اور سیر فل کی کوبی کیا محبت کی ابتدا کیا ہے کہ گناہ چھوٹ جس کے گناہ نہیں چھوٹے اس کا یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے یہ نفس و شہان کا دھوکہ ہے دھوکہ ایک دل میں محبت اور معاشیت جمع نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا کہ محبت بھی ہو اور لاپروانی بھی کرے ارے دنیا مردار میں تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ کسی کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی لاپروانی بھی کرے کوئی مثال آپ دنیا میں دکھائیں کوئی ایک مثال دکھا دیں پوری دنیا میں تلاش ایک مثال کہ آپ کو کسی کے ساتھ محبت بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کی نافرمانی بھی کریں اسے تکلیف پہنچائیں اس کی بغاوت کریں اس کی مخالفت کریں کوئی ایک مثال دنیا میں نکالے کوئی نہیں سکتا تو اللہ ہی کو اس کا لیے رکھا ہوا اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے, دعوت دیے دھو کے یہ سارے دھو کے کٹھے کر کے اللہ کے لیے رکھے, رکھے ہوئے اللہ تو دھوکا دے گا آج کا مسلمان یا اللہ کے رسول صلاح سلم کو دھوکا دے گا یا رسول اللہ کہہ دیا نعرے لگا دیے اور ظاہر کرنا کرانا کچھ سورت سے بھی نہ پڑکے سورت سے بھی نہ پڑتے محبت کے بارے ہم سے آتے یار میں گھر گھر کے ہاتھ ہی ہو گئے اتنے کھلے اتنے کھلے رسم کے ساتھ ہی ہو گئے شام بڑے فراط عدار میں مرا ہی جا رہا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس سانڈ نہیں کہیں جلا رہا ہوں سانٹ بن گئے سانٹ اور رشتے رسول میں مرے جا رہے ہیں محبت کی ایک کتا یہ ہے اپنے ربا کو محبوب کے ربا میں فنا کر دے اپنے ربا مقبوب کی رضا میں فلا کر دے صرف اپنے اندر دے دنیا بھر کے دنیا کے محبوب کے روز اتنا اور انتہا کیا ہے محبت کی کوئی انتہا ہے <campa Ça Bro Chapter> ہی نہیں کہ بتایا جائے کوئی انتہا نہ گویم کے بر آب قادر ن ی کے بر سپری نیند مست میں یہ نہیں کہتا کہ پانی پر قدرت نہیں پانی پر قدرت تو ہے دریائے نیٹ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر شیری ہی نہیں ہوئی دریائے نیٹ کے کنارے پر بیٹھے ہیں ارے شیری ہی نہیں ہوتی شیری نہیں ہوتی شیری نہیں ہوتی, ہوتی. استعا کے مریض بنے ہوئے پیٹے چلے جاؤ پیٹے چلے جاؤ پیٹے چلے جاؤ پیٹے چلے جاؤ چڑھا چلے جاؤ چڑھاتے چلے جاؤ اللہ کی محبت کے شربت کے گلاسوں کے خلاف اور گلاس کے مٹ کو کے مٹ کے مٹ کو کے چڑھاتے چلے جا بکار بھی نہیں دیتے بکار بھی نہیں چڑھا پے کوئی امتحان اللہ کی محبت کی کوئی تو یہ جو اللہ کا نام اللہ کی کیبریائی تقوید اور رسالت کے اعلان یہ لوگ بھی کرتے بھی رہتے ہیں یعنی حکم بھی ہے سنتے بھی رہتے ہیں تو کیوں اس لیے کہ وہ اور ترقی ہو اور ترقی ہو اور ترقی, ترقی <coughs> دوسری بات یہ لوگ ترقی سے بھی مستغنی ہو جاتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری جان ہی سی ہے مقبول کر نام لینے میں ہماری جان ہے اسی میں ہمارا سرور ہے اسی میں ہماری لدت ہے اسی میں ہماری بناوٹ ہے ترقی ہوئی نہیں تو ساری چیزوں سے تیل جا سکتے میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا نہ رہے ٹھیر رخ پھیر ہر ماں سبا سے پھیر لوں میں رہوں اور سامنے بس روئے جان نہ رہے ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ بس لگے رہے کسی میں لگے رہے ارے کیا کرتے کیا تو نظر کو بے ہے جانگ آس گرج در خشکی ہزارا رنگ آس مارا ما پائیت جان کیا عجیب مثالوں سے سمجھا بڑی عجیب مثالیں ہوتی ہیں اللہ آباد فرمایا مچھلی کو آپ پکڑ لیں وہ بنی اسرائیل کی مچھلی نہیں جہاں پکڑیں گے اور سمندر سے کیوں وہ مچھلی پکڑے उसे आप समझाएं, कि अरे बेवकूफ तो हर वक्त खारी बहानी में यही ऐसे पड़ी रहती है चल तुझे जैसे सैर कराओ गार्डन की सैर क्लिफ्टन की सैर साइन सपेट की सैर और कौन है सर और भी तो कोई है नहीं फास्ट की सैर اور رنگا رنگی دنیا کی رنگینیاں دکھاؤں جل مل جل مل جل مل جل مل, مل وہ شادی ہال وہ شادی ہال وہ شادی ہال طرح طرح کا لباس دکھاؤں تو بیچاری پگنی کہاں پڑی ہے چل تو تجھے بگی سرحل کی بستیاں دکھاؤ ہم پولی کی رنگینیاں ذرا دے تو پتا چلے اور تجھے مالیدیں کھلاؤں پلاؤ کھلاؤں میں کھلاؤں طرح طرح کی غذائیں کھلاؤں اے سی والے کمرے ان میں ایسی ویسی لگا کر ایئر کنڈیشن کر کے تو ان میں تجھے رکھوں تیری ردارہ بارش بھی کیا کروں ارے پگری کہاں پڑی ہوئی ہے چندر تو اسے دکھاؤں وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرام ماروں میں نہ ماروں مہربانی کر مجھے اسی میں رہنے مجھے اسی پانی میں رہنے دے پانی میں رہنے دے مجھے تمہاری رنگینیوں کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو یہی کہے گی اور اگر کسی ظالم نے زبردستی پکڑ کر باہر نکال دی تو تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی جن کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی واقع جن کو محسوس ہو گئی جن کو اس کی لدت آ گئی دنیا بھر کی رنگینیاں ان کے سامنے ان کی کوئی باپت نہیں کوئی باپت نہیںتنے سے بھی وہ ادھر نہیں کھینچتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ذرا سی توجہ ہٹی اور ہماری جان گئی جان گئی ارے جان گئی ہماری اگر ذرا سی توجہ ہٹ گر چار خشکی ہزاراں رنگ ہاس خشکی میں ہزاروں رنگینیاں ہیں ہزاروں رنگین کہیں شالے مارے اور کہیں پلاؤ مارے ہیں پلاؤ مارے بڑی رنگینی مگر ماں نہیں آ رہا ہوتا یبوس جنگ ہاست مچھلیوں کو تو یبوس سے خشکی سے جنگ ہے جنگ وہ کبھی نہیں آئےی تمہاری ر رنگین دیکھنے کے لیے وہ تو بہادر بہادر کے سمندر میں پڑھی رہے بس بن پڑے تو اس لیے اللہ اکبر دو بار کہلایا تقویر تشریح کے شروع میں جن کے دلوں میں آگمت اتنی نہیں ہو بیٹھ جائے دن میں ہے ان کی ترقی ہوتی چلی جائے تیسری بات ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی بارکت سے ترقی ملی اب اسے کیسے چھوڑ دوں جس کی بارکت سے ترقی ملی یہی کلمات کہتے کہتے کہتے کہتے میرے اللہ نے مجھے یہ مقام ہتا فرمایا تو ہم کیسے چھوڑ دوں پگور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات گھر نفلوں میں کھڑے رہتے پاؤں مبارک پر برم آ جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سبزی کی یاد سے آپ اتنی محنت اتنا مجاہدہ اتنی مشقت آپ آپ جو اللہ کے مقرر ہیں تو اتنی محنت آپ کیوں کرتے جب آپ میں سمایا آفال شکورا میں اللہ کا شوق گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے یہ مقام آتا فرمایا تو اس کا شکر ادا کر رہا ہو یہ شکرانے کے طور پر لگا ہوا رات رات بھرا قطر گنگوئی کتے سس سے رو پہلے زمانے کے عام عردوں کی بھی کتنی اسلام ہوتی تھی عام عید آج کر کے تو اچھے اچھے بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ بہت ہی یہ بیچارے بن گئے وہ بندے بندے کچھ ہے نہیں خیر بھائی جتنے بن گئے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ طرف ہی آتا ہوں حضرت گوہی کے ایک مرید نے کہا کہ اپنے آپ کو تصویر کی ضرورت ہے ہاتھ میں تصویر رکھنے کی ضرورت ہے اب بھی یہ ان کا سوال جو ہے آج کل کے تو شاید مولوی بھی نہ سمجھاؤ گے سوال کا کیا مقصد کام ہی آدمی تو کیا سمجھتا اور وہ مرید عام تھا مولوی موقف بھی نہیں تھا سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ میں تصویر رکھی جاتی ہے دل کو حاضر رکھنے کی نیت سے ویسے تو آپ تصویر ہاتھ اور ذکر بغیر تصویر کے لیے کر سکتے ہیں مطلب ہاتھ میں چسبے کیوں رکھیں یہ ملک ہے مذکر نہیں ملک یاد دلانے کے لیے یاد ہاتھ میں وہ چیز ہے وہ یاد دلائے یہ کیوں رکھی اس مرید کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہوتی ہے مذکر گیر یاد کاشت ہاتھ میں پکڑی ہوئی تو یاد دلاتے رہے دیکھو سلّہ سے قاصل مت ہونا کوئی مل گیا تو بربر بربر بربر بربک تک پک تب شروع کر دیا ہاتھ میں تسبیح دیکھو ارے ایک صاحب آ جاتے ہیں ہاتھ میں تسبیح اب میرے ساتھ کو شروع ہو رہا باتیں کرنے بڑا تعلق ہوتا یہ تصویر کیونکہ کرتے جب بات ہی کرتے ہم ان سے جان شروع کے بڑی مشکل سے چھوٹی ہے کئی سال وہ ساتھ چکر کاٹتے رہے دوسروں نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو سمجھایا میں نے کہا ٹھیک ہے میں خود بھی سمجھا دیتا ہوں آپ بھی سمجھائیں شاید انہیں آ آ جائے کہ وہاں تو جب میں جاتا ہوں تو جو لوگ گاڑی میں میرے ساتھ ہیں ان کو بھی اکت کر دیتا ہوں اور یہ جہاں سے ساتھ شامل کر جاتا ہوں تو پانچ چھ اور سے آپ کو کچھ آئی ہوئی تو ہے اگر نہیں آئی تو پھر کچھ سویا اویا دے دوں گا ان شاء اللہ پر آ جائے آپ کی پوڑیا ہے وہ دے دی جائے تو آپ آ جائے تو پوچھا کہ اب بھی اس کی ضرورت ہے سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو رکھی جاتی ہے کہ دل کا استفدار رہے دل میں غفلت نہ آنے پائے یاد دلاتی رہے یاد دلاتی, دلاتی رہے تو آپ کا تو الحمدللہ بہت اونچا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے تو اب بھی یہ ہاتھ نہیں ہے کیا کرتا اب اس کی کیا ضرورت ہے جباب سنیے فرمایا جس دوست کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچا اس دوست کو اب کیسے چھوڑ دیا تصبیح ہاتھ میں رکھی وہ کہتی رہی دیکھنا کافی مت ہونا دیکھنا کافی مت ہونا دیکھنا کافی مت ہونا تصبی یہ مجھے کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہی اتنا کہا اتنا کہا اتنا کہا جو مجھے حدوری بنا کر کے چھوڑا پہنچا دیا حضوری بنا کر چھوڑا ارے جس دوست کا اتنا بھی افسان آپ اسے چھوڑ دوں چھوڑ کر تو یہ مقصد ہے کہ جنہوں نے تو آدمت پیدا کرنے کے لیے نسخے استعمال کی وہ جب آدمت پیدا ہو گئی تو وہ پھر نسخے یہ چھوڑتے نہیں ہیں ارے جس دوست نے ایک طرف اونچا مقام کیا اس کو چھوڑ کیسے یہ تو مرنے کے ساتھی بلکہ پاور میں بھی ہر میں بھی برتن میں بھی جنت میں یہ تو ساتھی رہیں گے وہاں جا کر ذکر دوائی چھوڑ نہیں الحمد للہ یوحبل عالمی میں اللہ کی باتوں کا ذکر کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے ہر تھوڑی دیر کے ساتھ بحث رشاوانہ عدل حمد لہبل عالمی باتیں ختم کر رہے ہیں تو باتیں ختم بھی کس پر کرے الحمد للہ الحمدللہ تو یہ ان کی جو ادار ہے یہ تو وہاں بھی جاری رہے گی ایسی مقبوب ادار کو یہ تو چھوڑے سے بھی نہیں چھوڑے سے بھی نہیں چھوڑ سکتی اب تو دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے تو اس دعا پر کیوں نہ ختم کریں جڑنے کا دن ہے مبارک دن مبارک وقت غروب سے پہلے تھوڑی دیر پہلے دعا قبول ہو گئی دن مبارک وقت مبارک مقام مبارک اللہ کے گھر میں بیٹھے مجلس مبارک اس لیے کہ اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں اللہ کے لیے جمع ہوئے ان تینوں چیزوں کی بارکت کا اللہ کو سادقہ دے کر آج تو ذرا اخلاص کے ساتھ دعا کر دل سے دعا کیا اب تو نکلے سانس اب تو نکلے سانس کے بدلے دکھ ترا اے میرے خدا اب تو ہلپ سے نکلے سانس کے بدلے ہلپ سے نکلے سانس کے بدلے دکھ اے میرے خدا اب تو چھوڑے سے بھی نہ چھوٹے دکھ اے میرے خدا نکلے میرے ہر گنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا مجھ کو شراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے یا اللہ تو اپنے ذکر کی توفیق کافی ذکر کی حلابت اور لذت آتا ارے ذکر کی مستی مستیاں فرما مستی ذکر کی مستی آتا وہ مست آتا فرما کے دنیا بھر کی خواہشات اس کے سامنے سارے کسان بہت کس طرح بہت کستر یہ مسئلہ بھی خواتین بہت سے خواتین کو تو معلوم ہی نہیں ہے تقریرات تشریق خواتین پر بھی ایک اور کے مطابق واجب ہیں حجیہ کی نمی کی سلوک سے لے کر تیر بھی کیا حاصل تھا خواتین کے بارے میں دو قول ہیں کہ ان پر واجب ہیں یا نہیں تو سفری یہ ہے کہ واجب ہے نندی ہوں تو لکلا ہے اللہ کا نام ہے اور جیسے اس پر بیان ہو رہا ہے کہ یہ تقریریں کہنے سے کیا فائدے ہیں دینی ترقی کتنی ہوتی ہے اگر سمجھ کر کہیں جو تفسیر بتائی جائے گی اسے دین میں رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا تصور کرتے ہوئے تقریریں کہیں تو چیزیں کتنی ترقی ہوگی دنیا میں کوئی کام ضروری نہ ہو صرف بہتر سمجھا جاتا ہو تو انسان وہ بھی کر دیتا ہے تو آخرت کے لیے اگر چلیے تقریرات تشریح عورتوں پر باجی مہنگا مجھے اور لے بھی لیا جائے تو بہتر تو ہے ہی چھوڑے یہ بات گزشتہ جنوں میں ہوئی تھی اور اسی سے مضمون کا راستہ ہی بدل گیا وہ یہ کہ خواتین کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا اجا کی نوی تاریخ ہے حضرت کی نماز سے تقریریں شروع ہو گئیں ہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں مرد تو کہیں گے بناندا باز سے تو خواتین بناند آباد سے نہیں آہستہ کہیں تشکیلات تشریح تو خواتین کہیں آہستہ کہیں بنانا آواز سے نہیں جہاں بھی وہی پردے کا مسئلہ اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں کوئی آدمی اللہ کا نام لے اللہ کی چندریائی بیان کرے اللہ کی توقید بیان کرے اور اس کی آواز بلند ہو جب اللہ کو یہ پسند نہیں وہ ویسے آؤ تم کی آواز ہو غیر محرم تک پہنچے یہ اللہ کو کیسے پسند ہو رہی بھائی شاء اللہ لوگوں آ رہی خواتین بھی تقریبات شریف کہیں مگر میں یہ جی سنتا رہتا ہوں وہ یہ جی کہتی ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا تو اس پر جنم شروع ہو گیا تھا یعنی کافروں کے رنگ تو بیس تیس پچاس پچاس سال کے لیے آ رہے تھے کوئی عورت بوڑھی ہو جائے اور بابر کے کنارے پہنچ جائے سے یاد ہوگا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو کیسے کیسے جوڑے تھے سر اپنے نہیں ہزاروں سب کی شادی جس جس پکڑی میں جاتے سب جب پستہ لمبا نہ ہو جائے گزرتا اسی پر کیندر کو جان ہو گیا تو اصل پستا رہ گیا سارا اسی پر ہی چل دیا تو. تو اور ساری